بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو براہ مہربان نہایت رحم والا یا ایو المزمل اے کپڑا اوڑھنے والے کو مل کھڑا ہو رات کو قیام کر رات کا اللہ کلیلہ مگر تھوڑا نصفہ آدھی رات اب ان قسم منہ یا اسے کم کر لے پلیلہ تھوڑا سا او زد علیہی یا زیادہ کر اس پر وردت لن اور پڑھ قرآن کو ترتیلہ خوب ٹھہر ٹھہر کر انہا بے شک ہم سنلقی علیہ کا ڈالیں گے تجھ پر قولا سقیلہ گوجل اور گوجل کلام انہا ناشیہ تلیلی بے شک رات کا, بے شک رات کا تیرنا یا اشد وطن وہ زیادہ سخت ہے کچھ نقص کو کچلنے کے اعتبار سے اقوام اور زیادہ سخت ہے یا زیادہ بہتر اور درست ہے تیلا بات کے اعتبار سے ربک اور ذکر کر اپنے رب کا نام بتائی تبدیلا علیحدہ علیحدہ کا اور مغرب کا لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی مگر کو اور صبر پر جو وہ کہتے ہیں چھوڑ ان کو حجرن جمیلا چھوڑنا اچھا بدرنی اور چھوڑ مجھے اور جٹرانے والوں کو جو نعمت والے ہیں خوشحال ہیں وہ لت دے ان کو کلیلا تھوڑی سی اندینہ بے شک ہمارے پاس ہیں انکار بیڈیاں وجہ اور چہنم و تامنسات اور کھانا لا اس حلق میں پھنسنے والا و علیما اور اذاب دردناک یوم ترجف الارضو جس دن ہلے گی یا کانپے گی زمین والجبالو اور پہاڑ وقانت الجبالو اور ہوں گے پہاڑ قصیبا مہیلا ریت کا ٹیلا مہیلا بہنے والا انہا ارسلنا علیکم رسولہ بے شک ہم نے بھیجا ہے تمہاری تک رسول کو شاہدن علیکم جواہی دینے والا تم پر کما ارسلنا جس طرح ہم نے بھیجا الہ فرعون رسولہ فرعون کی طرف رسول فعصا فرعون الرسولہ تو نافرمنی کی فرعون نے اس رسول کی فاخدناہو تو ہم نے اس کو پکڑا اکسن و سخت پکڑنا یا وبال والا پکڑنا فقیفت التقونہ پس کیسے تم بچو گے ان کا فر تم اگر تم نے کفر کیا یومن اس دن سے یج اربل جو بنا دے گا کر دے گا بچوں کو شیبہ فخر بی آسمان پھٹنے والا ہے اس میں کانہ واد مقبولہ بے شک کانا واد مقبولہ اس کا وعدہ ہے مقولہ پورا ہو کر رہنے والا ان نہاد ہیرا بے شک یہ نصیحت ہے من شاہ آپس جو چاہتا ہے اطاقہ بنا لے الا ربی ہی اپنے رب کی طرف سبیلا راستہ انبا کا يَعْلَمُ علاق و بے شک تیرا رب جانتا ہے قیام کرتا ہے کھڑا ہوتا ہے رات کے دو تہائی حصوں کے قریب بنسبہ اور آدھی رات فلسٰ ہو اور ایک تہائی حصہ دینا مق اور ایک گرو ان لوگوں میں سے جو تیرے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی اندازہ رکھتا ہے دن رات کا اور دن کا علی ما اس نے جان لیا اللہ ان ہو کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھو گے فاتابہ علیکم تو اس نے تمہاری توبہ کو قبول کیا یا مہربانی کی اس نے تم پر فقر آؤ پس تم پڑھو ما تیسرہ جو میسر آئے میرے قرآنی قرآن سے علی ما اس نے جان لیا انسا یکون منک مردہ کہ ہوں گے تم میں سے کچھ مردہ بیمار پھر اردی زمین میں سفر کرتے کرنے والے یبتغون من وہ نمی وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کے قدر کو وہ اور کچھ دیگر نکات لونا کرتے ہیں فی سبیل اللہ ہی اللہ کے راستے میں فقرہ پس پڑو باتسرائے خلاط اور قائم کرو نماز کو وہ عاد الکت اور ادا کرو زکأۃ وہ عقرض اللہ قرض حاصل اور تم قرض دو اللہ کو اچھا قرض بما تو قدیم کم اور جو تم آگے بھیجو اپنے جانوں کے لیے مل قیر ثواب سے بھلائی سے تاجدو ہو اللہ تم اس کو پاؤ گے اللہ تعالیٰ کے پاس و وہ بہتر ہے وہ آدم اجرا اور زیادہ بڑا ہے اجر کے اعتبار سے بس اللہ اور بخش طلب کرو اللہ سے عم اللہ بشک اللہ تعالیٰ غفور بہت زیادہ بخشنے والا ہے رحیم ان بہت